وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُنقِشُ حَشَاشَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان مہاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا ہے اس کے لیے وہ اپنے دلوں میں تنگی اور حسد نہیں محسوس کرتے ہیں اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دینی بھائیوں یعنی انصار کو بھی کیا ہی خوب بنایا تھا اور ایثار و قربانی کے جذبے سے کیسا نوازا تھا کہ اس نے سائےت کریمہ میں ان کے لیے ایمان صادق اپنے مہاجر بھائیوں سے سچی محبت اور جذبہ عیسار و قربانی کی گواہی دی اور فرمایا کہ جو مومنین دارالحجرت یعنی مدینہ میں پہلے سے آباد ہیں اور مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان و اقان کی شمع ان کے دلوں میں روشن ہو چکی ہے وہ تو اپنے مہاجر بھائیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور چاہے مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی دے دیا جائے وہ لوگ اپنے دل میں ذرا بھی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں حاجت اور فاقہ کشی ہونے کے باوجود ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مہاجر بھائی آرام سے رہیں اور ان کے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچے اور ان کے انہی صفات عالیہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان کے دلوں سے مال کی غیر شرعی محبت نکال دی گئی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ذرا بھی نہیں کتراتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں دونوں جہان کی سعادت نے ایک بختی سے نوازے گا شہ عربی زبان میں بخل کو کہتے ہیں ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے مقصود لوگوں کا مال نہ کھا جانا ہے سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس کا معنی حرام مال کھانا اور زکوٰۃ نہ دینا ہے ابن زید کہتے ہیں کہ جس نے مال حرام نہیں لیا اور اللہ نے جو دینے کا حکم دیا ہے اسے نہیں روکا وہ شہ نفس سے بچ گیا انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی شہادت کے مطابق اس ایمانی اور اخلاقی بیماری سے پاک تھے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عن سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے حقوق کی حفاظت اور ان کا احترام ملحوظ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں اور انصار کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں جو دارالحجرت یعنی مدینہ میں پہلے سے آباد ہیں اور جو مہاجرین کی آمد سے قبل سے ہی اپنے دلوں میں ایمان کی شمع جلائے بیٹھے ہیں بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ وہ یوسرون اعلی انفسم و نبیم خساسا ابو طلحہ انسائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک بھوکے مسافر کی اپنے گھر میں دعوت کی اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھوکے مہمان کو کھلا دیا تھا